بسم اللہ الرحمن الرحیم صل على العلّہ و مولانا محمد و, علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم حکمتک علن الحکمت کا بنشرعلحمۃ یاد الجل و کرام صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے درس کے اندر ہم ان شاء اللّہ الرحمٰن تیمم کے متعلق چند باتیں پڑھیں گے تیمم کے تین فرض ہیں پہلا فرض ہے نیت کرنا وضو اور غسل کے اندر نیت سنت تھی اور تیمم کے اندر نیت فرض ہے اور دوسرا تیمم کا فرض ہے مٹی پر ہاتھ مار کر پورے کے پورے چہرے کا مسا کرنا یعنی جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ سارے کا سارا چہرہ کہلاتا ہے اس پورے کے پورے چہرے کا مسا کرنا کہ بال برابر بھی جگہ ایسی نہ رہے جس جگہ کا مساں نہ ہو اگر بال برابر بھی جگہ مسا سے رہ گئی تو تیمم نہیں ہوگا اور تیسرا فرض ہے مٹی پر ہاتھ مار کر کوہنیوں سمیت ہاتھوں بازوؤں کا مسا کرنا یہاں پر بھی یہی ضروری ہے کہ بال برابر بھی جگہ ایسی نہ رہے کہ جس کا مساں نہ ہو اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کو اتار کر اس کے یا دائیں بائیں ہلا کر اس کے نیچے سے مسا کرنا فرض ہے اسی طرح گھڑی پہنی ہوئی ہے تو اس کو دائیں بائیں کر کے یا اتار کر اس کے نیچے سے مسا کرنا فرض ہے اسی طرح عورتوں نے اگر چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تو یہی احتیاط وہاں پر بھی ہے یعنی بال برابر بھی جگہ اگر مسا سے رہ گئی تو تیمم نہیں ہوگا انگلیوں کا خصوصی خیال کیا جائے کہ اگر گرد و غبار نہیں ہے تو اب ایک ایک انگلی کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے اس کے سروں پر اور انگلیوں کے اندرونی حصے پر یعنی پوری احتیاط کر کے ہم نے اپنے مرشد گرامی رہ اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ جب تیمم کرتے تھے تو ایک ایک انگلی کو اپنے مثلاً دائیں ہاتھ کا وہ مسئلہ کر رہے ہیں تو ایک ایک انگلی کو پکڑ کر اس کو اپنے دوسری مٹھی کے اندر لے کر اس کو خوب مسا کرتے تھے یعنی ایک ایک انگلی کا تنہا کر کے بھی مسا کرتے تھے کہ فرماتے تھے کہ اگر بال برابر بھی جگہ رہ گئی تو یہ نہیں ہوگا تو خیر پوری احتیاطوں کا لحاظ کر کے یہ تین فرض بجا لانے پہلا فرض نیت اور دوسرا فرض مٹی پر ہاتھ مار کر پورے چہرے کا مسا کرنا اور تیسرا فرض ہے مٹی پر ہاتھ مار کر بازو کا کونیوں سمیت مسا کرنا تیمم کی سنتیں ہیں دس پہلی سنت ہے تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑھنا اور دوسری سنت ہے ہاتھوں کو زمین پر مارنا تیسری سنت ہے انگلیاں کھلی رکھنا یعنی انگلیاں اگر جڑی بھی ہوں گی تو تیمم ہو جائے گا لیکن انگلیاں کھلی رکھنا یہ سنت ہے اور چوتھی سنت ہے کہ جب ہاتھ زمین پر رکھے تو اس کو تین دفعہ آگے پیچھے لوٹ دے یعنی زمین پر رکھے انگلیاں کھلی رکھے پہلے ہاتھوں کو آگے زمین پر لے جائے پھر پیچھے لائے پھر آگے لے جائے پھر پیچھے لائے اس طرح تین دفعہ کرے اور پانچویں سنت ہے ہاتھوں کو جاڑ لینا لیکن ہاتھوں کو جھاڑنا تلیوں کے ذریعے نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کو اس طرح الٹا رکھ کے ایک انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا ہے اس طرح ہاتھوں کو جاڑنا ہے اور چھٹی سنت ہے کہ پہلے چہرے اور پھر بازو کا مسا کرنا یعنی چہرے کا مسا پہلے کرنا اور بازو کا مسا بعد میں کرنا اگر اس کے برعکس کیا یعنی پہلے بازوؤں کا کیا اور بعد میں چہرے کا کیا تو اس طرح بھی تیمم ہو جائے گا لیکن سنت یہ ہے کہ ترتیب قائم رکھے پہلے چہرے کا مسا کرے اور پھر بازوؤں کا مسا کرے اور ساتویں سنت ہے دونوں کا مسا پیدر پہ, پہ ہو لگاتار ہو یعنی ایسے اگر مسا کیا کہ ابھی چہرے کا مسا کر لیا اور چند منٹوں کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد گھنٹے کے بعد بازو کا مسا کرتا ہے تو پھر بھی تیمم ہو جائے گا لیکن سنت ہے کہ پیدر پہ, پہ مسا کرنا چاہیے اور آٹھویں سنت ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کا مسا کرے پھر بائیں کا اگر بائیں سائڈ سے شروع کرتا ہے پہلے بائیں کا کرتا ہے پھر دائیں کا کرتا ہے اس طرح بھی تیمم ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا پہلے دائیں ہاتھ کا مسئلہ کرنا چاہیے پھر بائیں ہاتھ کا اور نویں سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا داڑھی کا, کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے اور دسویں سنت ہے انگلیوں کا خلال کرنا انگلیوں کا خلال کرنا اس وقت سنت ہے کہ انگلیوں کے اندر گرد و غبار پہنچ گیا ہو لیکن اگر گرد و غبار انگلیوں کے اندر نہیں پہنچا تو پھر انگلیوں کا خلال کرنا سنت نہیں بلکہ فرض ہوگا ہر مٹی کی جنس سے جو چیز بھی ہے اس سے تیمم کر سکتے ہیں مثلا دیواریں ہیں سیمٹ کی دیواریں ہیں اینٹوں کی دیواریں ہیں یعنی ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس سے ہے مٹی کی جنس سے وہ چیز ہوتی ہے جو جل کر آنکھ بھی نہ بنے اور جل کر وہ نرم بھی نہ ہو ملائم بھی نہ ہو یعنی آگ جس پر کچھ اثر نہ کرے جلا کر خاک بھی نہ بنائے اور اس کو ملائم بھی نہ کرے تو وہ مٹی کی جنس جو جی چیز ہے اس پر تیمم کر سکتے ہیں یہ تیمم اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو وضو کی حاجت ہے یا نہانے کی حاجت ہے لیکن وہ پانی پر قدرت نہیں رکھتا نہانے کی عادت یا وضو کی عادت ہے اور وہ پانی پر قدرت نہیں رکھتا تو ایسا شخص اس کے لیے جائز ہے کہ وہ وضو یا غسل کی جگہ تیمم کر لے لیکن پانی پر قدرت کیوں نہیں رکھتا اس کی چند صورتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی پر قدرت نہیں رکھتا پہلا سبب جس کی وجہ سے اس کو پانی پر قدرت نہیں ہے وہ بیماری ہے یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے اسے پتہ ہے کہ میں وضو کروں گا یا غسل کروں گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا میں دیر سے اچھا ہوں گا یعنی بیماری کے اندر پانی کا استعمال کرنا میرے لیے نقصان دہ ہے تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ وضو یا غسل کی جگہ تیمم کر لے لیکن یہ اندیشہ کہ میری بیماری بڑھ جائے گی یا میں دیر سے اچھا ہوں گا یہ کیسے اسے معلوم ہوگا اس کے معلوم کرنے کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان طبیب حاضر کو سے بتائے کہ اس بیماری کے اندر پانی استعمال کرنا مضر ہے مسلمان بھی ہو اگر غیر مسلم ہے فاسق و فاجر ہے اس طرح کا کوکمینہ کہتا ہے کہ پانی استعمال نہ کر تیرے لیے نقصان دہ ہے تو اس کی اس بات کا بالکل بھی اعتبار نہیں ہوگا مسلمان ہو اور طبیب ہاضک بھی ہو آج کل کے جتنے ڈاکٹر ہیں ان کو تو نبض کا علم ہی نہیں ہوتا یہ طبیب حاضر نہیں ہے طبیب حاضر ہے حکمت کے اندر بھی مہارت رکھتا ہے اور اسلام کے بارے میں بھی معلومات رکھتا ہے ایسا طبیب حاضر بتائے کہ اس مرض کے اندر پانی نقصان دہ ہے تو ایسے مسلمان غیر فاسک طبیب حاضر کی بات کا اعتبار کر کے وہ اب وضو نہ کرے غسل نہ کرے بلکہ ان کی جگہ پہ تیمم کر سکتا ہے لیکن اگر مسلمان نہ ہو یا مسلمان تو ہے لیکن فاسے کو فاجر ہے اور مسلمان ہے فاسق کو فاجر بھی نہیں ہے لیکن حکمت کے اندر مہارت نہیں رکھتا تو پھر ایسے طبیبوں کا اعتبار نہیں ہے اور دوسرا سبب ہے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ پانی اس مرض کے اندر مضر ہے وہ ہے اس کا ذاتی تجربہ کہ پہلے اس کو اس طرح کا مرض ہوا تھا اور اس نے پانی استعمال کیا تھا تو بہت ہی نقصان اٹھانا پڑا تھا اس کا ذاتی تجربہ ہے تو اس بنا پر بھی وہ تیمم کر سکتا ہے اور تیسرا ہے علامات یعنی اس نے اس بیماری کے اندر پانی استعمال کیا مرض بڑھ گئی دوبارہ استعمال کیا مرض مزید بڑھ گئی تو اب وہ معلوم ہو رہا ہے کہ پانی اس مرض کے اندر نقصان دے ہے تکلیف پہنچا رہا ہے اور پانی کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے تو ایسا بندہ پھر اس بیماری کے اندر تیمم کر لے وضو یغسل نہ کرے دوسرا سبب جس کی بنا پر تیمم جائز ہوتا ہے وہ ہے چاروں طرف ایک میل تک پانی کا نہ ہونا کوئی بندہ سفر پر ہے ایسے مقام پر ہے کہ چاروں طرف ایک میل تک پانی نہیں ہے تو اب شرح یہ نہیں کہتی کہ تو اتنا لمبا سفر کر اور دور سے پانی لا جب ایک میل تک پانی نہیں ہے تو ایسے شخص کے بارے میں شرح پاک کہتی ہے کہ تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے اتنا دور سے پانی لانا تیرے لیے ضروری نہیں ہے اور تیسرا سبب جس کی بنا پر تیمم جائز ہوتا ہے وہ ہے سخت سردی یعنی اگر کوئی بندہ اسے نہانے کی حاجت پڑ گئی ہے اور پانی انتہائی ٹھنڈا ہے اور سخت سردی کی رات ہے اسے پتہ ہے کہ میں اگر غسل کرتا ہوں اس ٹھنڈے پانی کے ساتھ تو کوئی ایسا بندوبست بھی نہیں ہے کہ میں آگ وغیرہ جلا کر جسم کو تاپ لوں گا اور کوئی اس طرح لحاف رضائی وغیرہ بھی نہیں ہے کہ میں سردی کو دور کر سکوں گا سردی سے بچنے کے اسباب بھی نہیں ہے سخت ٹھنڈا پانی ہے تو اب اسے ڈر ہے کہ میں اگر اس سردی میں سخت سردی میں غسل کروں گا تو میری جان چلی جائے گی یا میں سخت بیمار ہو جاؤں گا تو اب ایسے شخص کے بارے میں بھی شرح پاک کہتی ہے کہ تو نہ نہیں بلکہ تو اس جگہ پہ تیم کر لے لیکن اگر پانی گرم کرنے کے اسباب موجود ہیں سردی سے بچنے کے اسباب موجود ہیں آگ وغیرہ کا بندوبست ہو سکتا ہے تو ایسے شخص کے لیے پھر تیمم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ وہ غسل کرے اور چوتھا سبب جس کی بنا پر تیمم کرنا جائز ہوتا ہے وہ ہے خوف دشمن اگر کوئی بندہ اس کے پاس پانی موجود ہے لیکن پانی جہاں پر موجود ہے وہاں پر اس کا دشمن بیٹھا ہے دشمن جان کا بھی ہو سکتا ہے دشمن عزت کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ انسان بھی ہو سکتا ہے جانور بھی ہو سکتا ہے مثلاً کنویں پر پانی موجود ہے لیکن وہاں پر کوئی درندہ بیٹھا ہے کنویں کے اندر پانی موجود ہے لیکن وہاں پر اس کا خواہ بیٹھا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ قرضہ چکا ہے اسے پتا ہے کہ میں جاؤں گا تو وہ پکڑ لے گا اور کرزہ کے مطالبہ کرے گا ہاں اگر اس کے پاس پیسے موجود ہیں تو پھر تیمم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ پیسے دے اور جا کر وضو کریں دشمن کا خوف ہے کہ وہاں پر کوئی عزت کا لٹیرا بیٹھا ہے عورت ہے اسے پتہ ہے کہ میں جاؤں گی تو وہاں پر عزت کے ڈاکو بیٹھے ہیں میری عزت لٹ جائے گی یا امرت ہے اسے پتہ ہے کہ میں جاؤں گا وضو کرنے کے لیے تو میری عزت لٹ جائے گی جان جانے کا ڈر ہے عزت جانے کا ڈر ہے کسی قسم کا خوف ہے جان کا عزت کا تو پھر ایسی صورت میں شرع پاک کہتی ہے کہ تم عزت کو محفوظ رکھو جان کو محفوظ رکھو اور تیمم کر لو کتنی محافظ ہے ہماری شریعت شراب پاک کہتی ہے کہ اگر عزت جانے کا ڈر ہے تو تیمم کر لے لیکن عورت اپنے عزت کا دفاع کرے عزت کی حفاظت کرے اور پانچواں سبب ہے جنگل کے اندر ڈول رسی کا نہ ہونا یعنی پانی موجود ہے اور وہ سفر کر رہا تھا وہاں پر ڈول رسی موجود نہیں ہے پانی تو موجود ہے لیکن ڈول رسی نہیں ہے جس سے پانی نکال سکے ہر جتن کوشش کرے پانی نکالنے کے مثلاً چادر کو ڈبو کر اس طریقے سے پانی نکال سکتا ہے یا اس کے پاس کوئی بالٹی وغیرہ ہے اس کو چادر باندھ کر قمیض اتار کر اس طریقے کے ساتھ بھی پانی نکال سکتا ہے پانی نکالے اگر پانی نکالنے کا کوئی سبب بھی موجود نہ ہو ڈول رسی وغیرہ نہیں ہے تو اس صورت میں بھی تیمم کر سکتا ہے اور چھٹا سبب ہے خوف پیاس اگر کوئی بندہ سفر کر رہا ہے اس کے پاس پانی موجود ہے لیکن اسے پتا ہے کہ میں یہ غسل کر لوں گا تو پانی ختم ہو جائے گا تو اب رستے میں پیاس لگ سکتی ہے اور پھر پانی بھی ہمارے پاس نہیں ہے خود اس کو پیاس کا ڈر ہو یا اپنے جانور کا چاہے کتا ہی کیوں نہ ہو اس کی پیاس کا ڈر ہو کہ سفر کر رہے ہیں ان کو پیاس لگ سکتی ہے تو لہذا شرح پاک کہتی ہے کہ اپنی پیاس کے لیے پانی بچا لو اور وضو اور غسل کی جگہ پہ تیمم کر لو اور ساتواں سبب ہے جس کی بنا پر تیمم کرنا جائز ہوتا ہے وہ ہے پانی کا مہنگا ہونا اگر کوئی بندہ سفر کے اندر ہے اور وہاں پر پانی تو موجود ہے لیکن پانی قیمت سے ملتا ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ پانی قیمت سے مل رہا ہو اور مسافروں کو اس کے علاوہ پانی بھی نہ مل سکے تو پھر اگلے مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور پانی مہنگا دیتے ہیں اگر ڈبل قیمت میں دے رہے ہیں تھوڑا بہت اگر انہوں نے اضافہ کیا ان کے لیے جائز نہیں ہے لیکن اگر کرتے ہیں تو شراب پاک کہتی ہے خریدو لیکن اگر وہ ڈبل کر دیتے ہیں مثلاً دس روپے کا لوٹا ملتا ہے اور وہ بیس کا دے رہے ہیں تو اب شراب پاک کہتی ہے کہ تمہارے لیے پانی خریدنا ضروری نہیں ہے اگر لوگے تو ثواب پاؤ گے لیکن خریدنا ضروری نہیں ہے تم وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر سکتے ہو اور آٹھواں سبب ہے کافلا کے نظروں سے غائب ہو جانے کا خوف یعنی وہ قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہے پانی موجود ہے لیکن پانی تھوڑا سا دور ہے اسے پتہ ہے کہ میں وہاں پر جاؤں گا وضو کروں گا یا غسل کروں گا اتنی دیر یہ کافلہ یا ریل رکے گی نہیں یہ تو نکل جائے گی قافلہ ہے تو غائب ہو جائے گا یا ریل ہے تو وہ چل ج... چلی جائے گی ریل مجھ سے چھوٹ جائے گی اس صورت میں شرع پاک کہتی ہے کہ تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو وضو یا غسل کرنا ضروری نہیں ہے اور نواں سبب ہے غسل یا وزو کے سبب عیدین کی نماز کے فوت ہو جانے کا خوف یعنی ایسی نماز کے فوت ہو جانے کا خوف کہ جس کی قزا نہیں ہے عید کی نماز تو نہ نہیں پڑھ سکتا اگر پتہ ہے کہ میں وضو کروں گا یا غسل کروں گا تو عید کی نماز ہو جائے گی اور دوسری جگہ پہ بھی میں کہیں نہیں پہنچ سکتا تو اس صورت میں شرح پاک کہتی ہے کہ تم وزو اور غسل کی جگہ تیم کر کے نماز عید پڑھ لوں. لیکن اگر کوئی ایسی نماز ہے مثلاً جمعہ ہے تو اس کا بدل موجود ہے شور کی صورت میں یا پانچ وقتی نماز ہے تو ان کا بدل موجود ہے کہ اگر نماز رہ گئی تو قزا کی صورت میں ان کو ادا کیا جا سکتا ہے تو اس صورت میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ وضو اور غسل کرے اور پھر ان کی قزا اگر نماز رہ گئی تو قزا کرے وقت ہے تو ادا کر لے گا اگر نماز فوت ہو گئی تو قزا کر لے ان کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے لیکن امام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے فوت ہونے کا ڈر ہو تو پھر اس کے لیے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے یعنی تیمم کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں ہمارے فقار فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں ان کے مذہب پر عمل کر کے تیمم کر کے نماز پڑھنی چاہیے لیکن بعد میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے تم دوبارہ وضو جب غسل کرو گے تو پھر اعادہ کر لو قزا کر لو اور دسواں سبب ہے جس کی بنا پر تیمم کرنا جائز ہے وہ ہے غیر ولی کے لیے جنازہ کے فوت ہونے کا خوف اگر ولی ہے وارث ہے خود تو اس کے لیے تو جنازہ رک جائے گا لیکن غیر وارث ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے جنازہ رکے گا نہیں اور میں بوجھوں اور غسل کرتا ہوں تو جنازہ ہو جائے گا مجھ سے رہ جائے گا تو اب شرح پاک کہتی ہے کہ تیمم کر کے جنازے کے اندر شرکت کر لو یہ دس سبب ہیں جس کی بنا پر تیمم کرنا جائز ہے